ہم تقولون کو لوں اچھا تو تم یہ کہتے ہو کہتے ابراہیم علیہ السلط والسلام اس ابراہیم کو آپ نے دیکھا ہے کیسے لکھا گیا ہم؟ جی کہیں بھی دیکھ لیں نیچے اس کے ایک کھڑی زیر ہے نا کئی جگہ پہ آپ دیکھیں گے یہاں پہ یہ آیا ہے اور کہیں قرآن میں ابراہیم جو ہے دو نقطوں کے ساتھ لکھا گیا ہے یہاں نہیں لکھا گیا وجہ اس کی یہ ہے کہ ان تمام جگہوں پہ جہاں اس میں دو نقطے نہیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابراہیم بھی پڑھوایا گیا اور ابراہم بھی پڑھوایا گیا تو اگر یہاں دو نقطے لگا دیتے تو ابراہم ہی پڑھا جا سکتا ابراہیم ہی پڑھا جا سکتا تھا ابراہم نہیں پڑھا جا سکتا تھا ٹھیک ہے نا یہ ہے قرآت کا اختلاف اور اسی لیے قرآن رسم عثمانی کے مطابق لکھنا ضروری ہے جیسے اسے عثمان رضی اللہ انہوں نے لکھوا کے بھیجا تھا انہوں نے یہاں پر دو نقطے نہیں لگائے تھے اس لیے کوئی قرآن لکھے اور اس آیت کو لکھتے ہوئے وہ لکھ دے کہ ہم انہ ابراہیم اور دو یا کے نقطے ڈال دے تو وہ حرام کام کرے گا ویرا گنا ہے کے عثمان رضی اللہ عنہ کے خط کو بدلنا کیونکہ یہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ انہوں نے پڑھائی کہ تقولون انا ابراہیم اور دوسری مرتبہ پڑھائی کہ تقولون انا ابراہم تو ہاپ اوپر آ گئی نا ہاپ اوبر آ گئی نا کھڑی زبر ابراہم تو اگر رسم عثمانی خط عثمانی کی حفاظت نہ کی جائے تو ساتوں کراطیں جمع ہی نہیں ہو سکتی تھیں اسی لیے اس حکمت سے یہ زیر اور زبر ایسے لگائے گئے ہیں کہ اگر کوئی دوسری کی والا پڑھنا چاہے تو اسے پڑھ سکتا ہے ہم لوگ ایسے پڑھتے ہیں اس کی ایسی لکھی گئی ہے اور آپ افریقہ کا کوئی قرآن ورش کی کراعت کا چھپا ہوا دیکھ لیں اس میں یہاں نیچے کھڑی زیر نہیں ہوگی بلکہ اوپر کی طرف ہوگی کہیں دیکھیے گا اس مقام کو اور جہاں دو مکتوں کے ساتھ کہیں آیا ہے نا وہاں سب ابراہیم ہی اسے پڑھتے ہیں وہاں کوئی ابراہم نہیں پڑھتا کیونکہ اللہ نے اس مقام پہ ایسے ہی نازل کیا. ایسی حفاظت کسی اور کتاب کی ہو سکتی ہے کہ رسم الخط تک محفوظ ہو اور ایک زیر زبر کا فرق نہ آنے دیں کہ کیا چیز ہے کہ ایسے ہی لکھیں کہ زیر اور زبر جو بھی پڑھنا چاہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کراط متواتر ہے تو اسے پڑھا جا سکے دیکھا امتقول انبراہیم وسماعیلا وسحاق و یاقوب و اسبات اچھا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اسماعیل اسحاف یعقوب اور ان کی اولادیں علیہ صلاحت والسلام کانو ہودن وہ یہودی تھی اون سارا یونسانی تھی یہ آیت کا میرا خیال ہے اب آپ اندازہ ہمارا یہ ہے کہ واقف ہو گئے ہوں گے کئی جگہ یہ آتا ہے نا دونوں ہودن اون سارا تو وہ آیت دونوں طرح سے ٹھیک ہے کہ عیسائی کہتے ہیں عیسائی اور یہودی کہتے ہیں یہودی آنتم اور آپ ان سے کہیے کیا تمہیں زیادہ علم ہے اللہ یا اللہ زیادہ علم والا ہے یہ جواب ہے اس شکوے کا یہ جو یہ جو بات انہوں نے کی نا اللہ نے فرمایا تمہیں زیادہ پتا ہے یا اللہ کو زیادہ پتا ہے اور اس کے بعد ڈانٹ شروع ہوتی ہے امن اب و ممن اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا ممن جو انسان قتما چھپاتا ہے شہادت اس گواہی کو اندو جو اس کے پاس پہنچی ہے من اللہ اللہ کی طرف سے جو گواہی پہنچ چکی ہے جو چھپاتا ہے اس سے بڑا ظالم کون ہے تم کہتے ہو کہ وہ یہودی تھے اچھا وہ کہتے ہیں عیسائی تھے اور تمہاری اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ انہی کے فرزند ارجمن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس شہادت کو تم چھپاتے ہو تم سے بڑا سالم کون ہے تمہیں زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے کیسے کلی دلائ لیں اور اللہ غافل اور اللہ ہر گز غافل نہیں ہے اما تاملوم جو عمل تم کرتے ہو خدا کی نظر میں ایک ایک عمل ہے تمہارا